الحمد للہ رب المین و سلاد وسلام اعلی سید المبیا اب المرسلی نبی نا محمد امار پچھلے مجلس میں مسئلہ نمبر چوبیس کی بعض تفصیلات ہم نے دیکھی کہ اہل حق کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں سے خبردار کریں اب ہم آگے بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر پچیس تکفیر و تبدیل میں بے احتیاطی تکفیر لوگوں کو کافر قرار دینا تبدیل لوگوں پر بداتی ہونے کا حکم لگانا انہیں بداتی قرار دینا اس میں بے احتیاطی کرنا یہ سلط کا منحج نہیں ہے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لئیس من منحج الحكم على المعین ببتعته الا بعد اقامت الحجت بثبوت الشروط وانتفاء الموانع و لئیس من منحج السلطی تکفیر الناس اللہ بما و شرح یہ سلف کا منہج نہیں کہ کسی معین شخص پر وداطی ہونے کا حکم لگایا جائے ہاں مگر یہ کہ تمام شرائط ثابت ہو جائیں اور موانے باقی نہ رہیں اور اس طرح اس اس پر حجت قائم ہو جائے اسی طرح یہ بھی سلف کا منہج نہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے مگر انہی باتوں کی بنا پر جن کا گکر ہونا شریعت میں واضح ہو یہاں دو مسئلے ہیں تکفیر اور تبدیل تکفیر زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی کو اسلام کے دائرے ہی سے خارج کر دیا جائے تبدیل کسی مسلمان کو بدافی قرار دیا جائے اللہ العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے النساء الساط نمبر چورانوے میں, میں سفر کرو تو تحقیق اچھی طرح کر لو ولاً مینا ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یو نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں ہے جو آدمی تم کو سلام کرے تم اس سے مت کہو کہ تم مومن نہیں عیسائل سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس کو کافر قرار دینا بلا حجت کے صحیح نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس بارے میں مزید وضاحت کرتی ہے اور اس چیز کے خطرناک ہونے کو بھی بتاتی ہے آپ نے فرمایا اما رجل قال علی عقیح یا کافر فقت با ابا احدو امام الباری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں جو بھی ہی شخص اپنے بھائی سے یوں کہ فقط با ابیحا احدو گما تو یہ لقب دو میں سے ایک کے حصے میں ضرور آئے گا فقد با ابیا احدما مسلم کی روایت میں ہے ان کا نہ کما خالا و الا رجا ٹالئی <عَلَي> اگر جس کے بارے میں کفر کا کلمہ اس نے کہا ہے اس کو کافر قرار دیا ہے اگر واقف کافر ہو تب تو ٹھیک اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ رج آئی <عالی> تو یہ جملہ یہ کلمہ یہ فتوا اس پر لوٹ آئے گا جس نے یہ فتوا دیا ہے اس کا تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک آدمی دوسرے کو کافر قرار دے تو یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے اور ان حبان کی روایت میں ہے کب اور اگر آدمی دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اور واقعی وہ کافر نہ ہو تو اس کی تکفیر سے اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر سے خود یہ کفر کا مرتکب ہوگا یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کب آ کہا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا لیکن کفر کا مرتکب ہوگا بلکہ کسی کو کافر قرار دینا اس کے قتل کی طرح ہے یہ اتنی سنگین چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجرو یہ عقی اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یوں کہے یا کافر اے کافر اے کہ کا قتل ہی یہ اسے مار ڈالنے کی طرح ہے کسی کو کافر قرار دینا اس کے قتل کی طرح ہے تو اتنا سنگین معاملہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کے بغیر اقدام کرنا حرام ہے بلا تحقیق کسی کو بھی کافر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کے تعلق سے ڈرایا ہے اس کی ترغیب نہیں کی کہ تم تکفیر جتنوں کو کافر بناؤ گے جنت میں جاؤ گے آپ نے ترغیب دی اس بات کی کہ آدمی احتیاط کرے آپ نے ڈرایا اس چیز سے کہ ایک آدمی اس میں جلد بازی کرے امام طورانی نے الکبیر میں روایت نقل کی ہے اذا قال اداقال رجیب یا کافر کا قتلی کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اگر اے کافر اس طرح سے پکارتا ہے یعنی اس کو کافر قرار دیتا ہے تو اس کو مار ڈالنے کی طرح ہے اس کے قتل کی طرح ہے امام ابو سعید الدارمی ری اللہ فرماتے ہیں ویلت امروہا شدید بدایت کا معاملہ بہت سخت ہے اب یہ تکفیر کے ساتھ ہم تبدیع کو بھی دیکھ رہے ہیں ول منصوب الحا سال بین ابہر بین ابورسلم اور جس انسان کی طرف بداعت کی نسبت کی جائے اس کو بداتی صاحب بدعات صاحب ہوا اگر اس کو قرار دیا جائے ول منصوب الحا سی الحال بین ابور المسلم جس پر بدعتی کا اطلاق کر دیا جائے مسلمانوں کے درمیان اس انسان کا حال برا ہو جاتا ہے یعنی وہ برا قرار پاتا ہے فلا تاجر بل بے دیاتی کہ بداتی کسی کو بولنے میں کسی پر بداتی کا پتوا لگانے میں اس پر لقب اس کو دینے سے جلدی مت کرو اس میں فلا تاجر بل بے دیاتی ہت قرار دینے میں جلدی مت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو کہ واقعی یہ ہے الرد علی علجہ میں امام نے یہ قول ان کا قول موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو کافر بداتی بولنا یہ بلا تحقیق نہیں ہونا چاہیے اگر واقعی وہ بداطی ہے تو بولے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا بدعت کا دائی ہے بدات کل کُلہ کرتا ہے ترویج اس کی کرتا ہے اس میں مدد کرتا ہے یہ سارے ایک ہی حکم میں آتے ہیں اگر ایک آدمی بیدا گھڑنے والا نہیں ہے پھیلانے والا ہے اسی کے حکم میں ہے بداتی ہی کے حکم میں ایک آدمی بدات کی ترویج میں مدد کرتا ہے خود گھڑا نہیں خود دعوت نہیں دیتا ہے لیکن سپورٹ کرتا ہے اسی کے حکم میں ہے بلکہ اگر وہ اہل بداعت سے محبت کا اظہار کرے اور ان کو تقویت پہنچائے تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ میں شمار دو. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل بیدار سے دور رہے لیکن یہ نہیں کہ کسی کو بھی بداتی بنانا شروع کر دے شیخ عربی نہادی مدخلی حفیب اللہ کہتے ہیں یقول ابن الطمی تو رحم اللہ یقول ابن الطمیہ رحم اللہ ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں علما اص صلف میں سے بھی پچھلے علما میں سے اور بعد والے علماء میں سے بھی بہت سے لوگ وقع مین حل شرون بدعات میں واقع ہوئے جبکہ انہیں خود اس کا شعور نہیں تھا بہت سارے سلف میں سے بعض لوگ اور بعض خلط میں سے بھی بہت سے لوگ بدعات میں واقع ہوئے جبکہ انہیں خود اس کا شعور نہیں تھا کہ وہ بدعت میں واقع ہوئے ہیں لا علمی سے بداعت میں پڑ گئے کی کیسے لائل میں سے انما استندوا الہ حديث ضعيف کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے عمل کی بنیاد ایک ضعیف حدیث پر رکھی جو کہ وہ ثابت نہیں ہے اور وہ عمل بدعت تھا بدعت میں واقع ہو گئے ضعیف حدیث کو دلیل بنایا او انہم فہمو من النصوص غیر مراد الله تبارک وتعالى یا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دلائل میں سے ثابت شدہ حدیثوں میں سے اور آیات میں سے ایسی بات سمجھی جو کہ اللہ کی مراد نہیں تھی ایک نئی چیز سمجھ لی او انہم یا انہوں نے اشتہار کیا سنت میں سے مسئلہ استعمال کر کے ایسی چیز نکالی جو کہ اس, اس کا تحمل اس میں نہیں تھا وہ متحمل نہیں تھی آیات احادیث اور بدعات میں واقع ہو گیا ضعیف حدیث پر بنا رکھی یا غلط سمجھا یہ اجتہاد غلط ثابت ہوا۔ فاذا عرف من عالم فاضل يحارب البدع و يدعو الى السنه جب کسی عالم کے بارے میں بات معروف ہو کہ وہ بدعات کا مخالف ہے اور سنت ہی کی دعوت دیتا ہے اس کی زندگی صاف ستھری ہے بدعات کا مخالف ہے رد کرتا ہے اور سنت کی دعوت دیتا ہے و عرف صدقه و اخلاصہ اور لوگوں میں اس کا صدق اس کی سچائی اور اس کا اخلاص معروف ہو وہ تقدیر من البا اور بدعاتوں سے لوگوں کو بچانے کا ڈرانے کا معاملہ اس کا سب کے سامنے ہو فوق کا من سب اب من السباب من الباع لیکن مختلف اسباب میں سے کسی وجہ سے وہ کسی مقفی یا خفی بداعت میں واقع ہو کھلم کھلا بداعت نہیں تھی سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس بدعت میں واقع ہو گیا معاملہ بہت مقفی تھا اور بہت غور فکر کرنا پڑتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے بدعت میں ایسی کوئی مففی بدعت تھی جس میں واقع وہ ہوا فلاں نوساربدی ہی تو ایسے عالم کی تبدیلی میں ہم جلد بازی نہیں برتتے ہیں ایسے عالم کو بدعاتی قرار دینے کی جلدی ہم نہیں کرتے أَنَّهُ مُبتدعٌ لَمَا أَحَدٌ مِّن أَئِمَّتِ فَضلًا عَن <غیرٍ> اگر ہم ایسا کرنے لگے کہ ہر شخص جو کسی بداعت میں واقع ہو جائے اس پر بداتی ہونے کا ہم فتوا داغنے لگے تو بڑے بڑے مسلمانوں کے امام گزرے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ نہیں بچ پائیں گے بلکہ کوئی بچ نہیں پائے گا دوسروں کی بات تو چھوڑ دو بڑے بڑے اما سے اس طرح کی کچھ نہ کچھ خطا ہوئی ہے اگر ہم جلدی جلدی ہر چیز پر بداتی کا فتوا لوگوں پر داغنا شروع کر دیں تو پھر بڑے بڑے ائما اس کی زد میں آئیں گے عام عوام تو بہت دور کی بات ہے تو من انفتح شیخ علامہ نہادی المت خری نے اس کتاب میں جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پر یہ بات موجود ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل علم کا یہ طریقہ ہے کہ اہل علم میں سے اگر کوئی معروف ہو کہ وہ سنت کی ترویج کرتا ہے بدار کا مخالف ہے لیکن اس کا اشتہاد خطا کر جائے اور ایسی بات بول دے جو بداعت کہلائی جاتی ہے ایسا عمل کا فتوا دے دے جو بدات ہے تو اس پر آپ بداتی کا حکم نہیں لگائیے اس عالم پر بداتی کا حکم نہیں لگایا جائے گا مجرد اس وجہ سے کہ وہ بدات میں واقع ہوا جیسے شیخ خلد بانی مارو جملہ ان کا ہے ہمیشہ کہتے تھے لئی سل من و قابل بےداتی تقاؤ بداط آ کوئی آدمی بدات میں واقع ہو تو بدات اس پر واقع نہیں ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بدات میں پڑ جائے تو بدات بھی اس پر پڑ جائے یعنی وہ بداعت میں واقع ہوا تو بدات کا لطب اس پر واقع ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے کفر کا معاملہ ہے لئی سمجھ کلن و قافل کفری یا قاؤل کفرآئی کہ ہر آدمی جو کسی کفر یا چیز میں واقع ہو جائے اس پر کافر کا فتوا لگایا جائے ایسا صحیح نہیں بعض اوقات لا علمی میں ایک آدمی سے ایسا جملہ یا ایسا عمل واقع ہوتا ہے جو کفر ہوتا ہے لیکن اس کی لا علمی کی وجہ سے اس کو کافر نہیں بول سکتے بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا وہ مان لے تو ٹھیک اگر انکار کر دے زد پر اڑ جائے تب جا کر ایک عالم اس کی تکفیر کرے گا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کام کا کرنا یہ اللہ کی طرف سے سٹیپ بائی سٹیپ منظم طریقے سے صبر سکون کے ساتھ سوچ بوجھ کے ساتھ سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھانا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ اخلاق اللہ کا دیا ہوا ہے نعمت ہے شیان <الشَّيْطَان> جلد بازی شیطان کی طرف سے جلد بازی شیطان کی طرف سے کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے کرنا شیطان کی طرف سے تو یہ بات جو ہے یہ بحقی کی روایت ہے امام البحقی نے توب میں اس کو روایت کیا آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے ہنین کی جنگ اور آپ کا گزر ایک پیڑ پر سے ہوا جس کا نام تھا داتو انوات مشرقین اس پیڑ پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے تبرک کے لیے اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کے اطراف طباع بھی کرتے تھے اس پیڑ کے اطراف اور وہاں بیٹھے رہتے تھے اب صحابہ نے دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول ہم کو بھی ایک ایسا داتو انوات بنائی نا جیسے ان کے پاس ہے وہ لوگ تلوار لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تلوار اس پر لگی رہیں گی تو ہم فتح پائیں گے تبرک شرکیا تبرک صاحب نے کہا ہم کو بھی کیسا بنائی آپ نے کہا اللہ اکبر یہ تو ایسا ہی جیسا موسا علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا اجعل لنا کما لہم اے موسا جب ان کا گزر گزر ایک قوم پر سے ہوا تو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ تو قوم موسا نے مسا علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کا ہے جیسے ان کے کئی ہیں ہم کو ایک معبود بناؤ مسا علیہ السلام نے کہا ان کو قوم ہو تم لوگ یا تم لوگ جہالت کی حرکت کر رہے ہو انہوں نے یہ نہیں کہا تم ان نم کن مشرق ان نم اس سے انہوں نے ان پر جہالت کا حکم لگایا شرک اور کبر کا نہیں اس لیے شیخ محمد عبد الحاب رحم اللہ نے کش و شبہات میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ موسی علیہ السلام نے ان کو منع کیا منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس پر جمے رہتے کافر ہو جاتے اسی طرح سے یہ لوگ جنہوں نے ذات و انواد کا مطالبہ کیا منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ اسی پر اڑے رہتے تو پھر کافر ہو جاتے ہیں معلوم کے لا علمی کی بنیاد پر مجرد ارتکاب کی وجہ سے تکفیر نہیں ہو بلکہ اس کے بعد سمجھایا جائے گا حق واضح کیا جائے گا پھر بھی اگر انسان حق واضح ہونے کے بعد نہ مانے تب اس کی تکفیر کی جاتی ہے اور یہ ایسا ہی نہیں کہ ہر آدمی کرے کوئی بھی آدمی کرے تقفیر اتنا آسان کام نہیں جیسا کہ شاید نے پر کہا ہے کہ شروط پوری ہونی چاہیے شرائط پوری ہونی چاہیے موانے نہ ہوں جیسے ایک آدمی مجبور کیا کسی نے کفریا کلمہ بولو نہیں تو ماں ڈالوں گا بولا کفری کلمہ اسلام آپ نہیں ہے نوزم اللہ بول دیا اللہ کی شان میں گزداخی شرک شرک یا کلیمات بول دیے اکراہ کی وجہ سے ہے وہ تو مجرد آپ کلمہ نہیں دیکھ سکتے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو زبردستی دھمکا کر یہ کہوایا گیا ہے اور یہ راضی نہیں تھا تو مجرد عمل پہ آپ فتوا نہیں دے سکتے ہو اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا موانے بھی اس کی کیا تھا جب تک کہ موانے ہٹ نہ جائیں تب تک کہ آپ فتوا نہیں دے سکتے شروط آپ کو دیکھنی پڑے گی شرط یہ ہے کہ اس کو علم ہو اللہ نے شرط لگائی ہے اللہ نے فرمایا رسولا نسلی جہنما سات مسیرہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس رسول کی مخالف جانب اختیار کرے اور اہل ایمان کی راہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر نکل جائیں نول ایماں طلحلہ جہاں مڑائے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے وہ نسلی جہنم اور جہنم میں پہنچا دیں گے سات مشیرا اور بہت برا ہے جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے بعد دما کبی نہول خدا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت اگر واضح نہیں ہوئی ہے حق واضح نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بولے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو فورا جہنمی کا کا فتویٰ اس پہ نہیں دے سکتے جانتے بوجھتے جب کفر کا ارتکاب آدمی کرے تب وہ کافر ہوتا ہے فَإِمَّا مِّنِّي هُدًا <تصفيق> پھر اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے ہدایات <مِحْزَنُون> تو آنے کے بعد جو اس کی پیروی کرے نہ ان کوئی خوف نہ ان کوئی غم تو آئی ہی نہیں اس تک شرطیہ یا جملہ کیوں ہے اس لیے کہ بعض لوگوں پر ان کے پاس ہدایت نہیں بھی آئے گی ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قرآن کریم کی آیت وما کناملہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں اللہ نے ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجیں رسول تم باگر رسول ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے ڈراوا سنانے والے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر باقی نہ رہے اہل علم نے کہا عقل اپنی جگہ ہے لیکن جب تک رسول کا علم نہ آئے تب تک حجت قائم نہیں ہو اسی لیے کہا رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے تو آج کل جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کو عقل دی ہے اس کی روشنی میں جو صحیح لکھتا ہے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے اگر آدمی کے پاس رسول نہ بھی آئے اگر وہ اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور نہیں کیا تو گنہ گارک نہیں رسول ہم عذاب نہیں دیتے دنیا میں تو پھر آخرت میں کہاں سے دیں گے دنیا کا عذاب, عذاب الآخرتی وہ زیادہ بڑا عذاب ہے چھوٹا نہیں دے بڑا دیں گے معلوم کہ ایک انسان مجرم تبھی ہوتا ہے جب حق اس پر واضح ہو علم اور علم کی مخالفت دونوں جمع ہوں تب وہ گناہ ہوتا ہے تب وہ کافر ہوتا ہے اس تعلق سے بہت ساری دلیلیں مثلا ایک دلیل ہم ذکر کر کے آگے بڑھیں گے اس لیے کہ ہم کو مکمل بھی کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ آخری وقت جب اس کا آیا بہت گناگر آدمی تھا اس نے اپنی اولاد سے کہا دیکھو میں نے بہت بات کیے ہیں اگر میں اسی حال میں مر گیا اور اللہ نے مجھ پر قدرت پائی ایسا زا مجھ کو دے گا کہ کسی کو نہیں کیا اس لیے تم کام کرو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلاؤ اور میری جو راک ہے اس کو انتظار کرو ایک ایسے دن کا جس میں ہوا خود چلے جب ہوا چلے میری راک کو بکھیر دینا کیونکہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں کیا بیٹوں نے فرما برداری کی مر گیا جلایا راک اڑائی اللہ نے اس کی زمین کو حکم دیا جمع کر زمین نے پوری راک جمع کر دی کھڑا ہو گیا اللہ نے مجھے کیوں کیا ایسا کہ اللہ تیرے ٹر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اس کی ابن بخاری کی حدیث ہے اس کا کی کتاب کی نہیں ہے بخاری کی حویث ہے حادیث الانبیاء میں اس کو امام البخاری نے روایت کیا کئی علماء نے گفتگو کس پر تو سارے وقت اتنا نہیں ہم ساری گفتگو دیکھے علماء نے کیا کیا کہا ابن اب البر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور کئی غلوم اس پر گفتگو کی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جس عقیدے میں واقع ہوا ان میں سے دونوں کفر ہیں دونوں جمع ہونا اور ڈینجر ایک میں یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر میں جلا دیا جائے اور راگ بنا کے بکھیر دیا جائے اللہ قدرت نہیں پائے گا اور اگر مجھے راک بنا کے بکھیر دیا جائے تو قیامت کے دن مجھے جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کیا گیا تو پھر پکڑا جاؤں گا تو پکڑے جانے سے فرار کے لیے ہی کیا دو چیزوں سے فرار کے لیے ایک اللہ تعالیٰ اس پر قدرت پائے پکڑے اللہ اس کو دو آکرت میں واپس اس کو لایا جائے ان دو چیزوں سے فرار کے لیے اس نے ایسا کیا ورنہ وجہ کیا ہے اس کی مرنے کے بعد کی بات ہے نا جی مجھ کو بکھے تو اللہ کی قدرت سے فرار اور آکرت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے فرار ابن تہلیہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بھی ان میں سے کفر ہیں دونوں جمع ہو تو اور بڑا کفر ہے اللہ کی قدرت انکار اسی طرح سے یعنی اللہ کی قدرت میں تنقید اللہ اٹھائے گا سب کو قیامت کے دن لیکن راکھ بنے تو نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن واپس زندہ ہونے والے ہیں لیکن راکھ بنا دیں تو نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اصل وہ اللہ کو مانتا تھا اصل وہ آخرت کے دن کو مانتا تھا لیکن اس کی تفصیلی فرع میں کچھ عقیدہ ہو کر خراب تھا وہ اللہ سے ڈرتا تھا وہ اللہ کی کا کا نا کہتے ہیں لیکن سب مان کے بھی وہ جاہل تھا اس کی جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ جب جمع کیا اس سے پوچھا کیوں کیا ایسا میں نے کہا کہ میں مانتا نہیں تھا کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ کا ڈر بھی اس کو تھا اپنے گناہ گار ہونے کا ایکسپٹینس بھی اس کو تھا کنفیشن بھی اس کے پاس تھا ہاں میں پاپی ہوں اور اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے اللہ سزا دے گا آخرت ہے اللہ ہے وہ محاسبا کرے گا سب معلوم تھا اس کو لیکن ڈیٹیلز میں پرابلم تھا اس کے تو اس طرح سے اگر کسی کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیے اس کی بھی نجات ہو سکتی ہے اگر ایسا جاہل کوئی آپ کسی نے بتایا نہیں اس کو ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے راگ بھی بنایا گیا نا تبھی بھی اللہ تعالیٰ تجھ کو اٹھا سکتا ہے سزا دے سکتا ہے نہیں معلوم تھا اس کو ابن ابن تیمیہ اور کئی علماء نے اس کو ذکر کیا کہا کہ سب جہل کی وجہ سے تھا جہالت میں آ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہ ابن نے نے بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کی مفرت کر دی اب ہمارے حساب سے تو ایسا آدمی کیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ نے اس کی کیا کر دی مفرت کر دی تو تخیر میں اتنی جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے ایک آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے ایسا کام کرتا ہے جو है ہو لیکن چونکہ جانتا نہیں ہے تو اس کے عمل پر تو حکم کفر کا لگے گا لیکن اس پر نہیں لگے گا ایک آدمی بیٹھا کسی ہوٹل میں گیا اب اس کو نہیں معلوم اس ہوٹل میں شراب بھی ملتی ہے اور اس ہوٹل کا عام معمول ہے کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے آتی اس کو کچھ دیا جاتا ہے وہ گیا بھائی شربت مانگا اس نے پینے کے لیے کچھ ہے ٹھنڈا اب اس کو لا کے ڈال دیا پی لیا اس کو نشاب ہو گیا آپ شرابی کہیں گے اس کو لیکن شراب حرام ہے پینا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس نے جو پیا وہ غلط پیا لیکن وہ شرابی ہے نہیں ہے اس کا عمل غلط ہے کہ شراب پینا حرام ہے اس نے جو پیا شرابی رہے گی وہ زمزم نہیں بن جائے گا لیکن اس کے اوپر آپ حکم نہیں کیوں اس کو معلوم نہیں ہے کوئی سمجھا ٹھنڈا گس تو دیا ہے ٹھنڈا نہیں تھا وہ گرم تھا نشا ہو گیا اس کا لالمی میں اس نے شراب پی ہے تو اس پر شرابی اس کا حکم نہیں لگا سکتے آپ اس کا تو اسی طرح سے ایک آدمی لالمی میں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے فوراً آپ اس کو مشرق کہہ دیں کافر کہہ دیں ٹھیک نہیں لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ نہیں جانتا اس لیے جو کر رہا ہے وہ شرک نہیں ایسا بول سکتے آپ وہ نہیں جانتا اس نے جو پی رہا ہے وہ شراب نہیں آپ بول سکتے شراب تو ہے اس کا پینا بھی حرام ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے اس لیے اس کو آپ شرابی اس کو آپ کا مشرک نہیں بول سکتے تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے مزید تفصیلات اس کی کسی اور مستقل خطاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں درس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تقریر کے کی ضوابط کیا ہے اس کے موانع کیا ہے جس میں سے ایک بڑا سبب علماء نے لا علمی ذکر کیا ہے نمبر 26 علماء کی خطا پر علمی خطا پر عالم کی شان میں گستاخی کسی عالم سے غلطی ہو گئی اب اس کو کسی اور عالم کے تھرو یہ تو اتنا علامہ ہے نہیں کسی اور عالم کے ذریعے سے معلوم پڑ گیا کہ خلا عالم کا یہ فتویٰ غلط ہے اب آدمی اتنا جری ہو جائے کہ اس عالم کی شان میں گستافی کرنے لگے اتنے بڑے عالموں کی ایسی غلطی کرتے دیکھو اور ان کی شاد میں گستافی کرنے لگے بلکہ ان کو ان کے بارے میں بدزبانی کرنے لگے تو یہ چیز سلف کے منہج میں سے نہیں ہے شیخ محمد باز اللہ کہتے ہیں ابرا اطلاق کہتے و کسی مسئلے میں محض علماء سے سرد شدہ علمی خطا کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دینا کسی مسئلے میں عالم سے غلطی ہو گئی اس پر ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دینا محاذ کائم کر دینا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنا ان کے علم اور ان کی کتابوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دینا ان کتابوں کے جلا دینے اور انہیں مٹا دینے کی بات کرنا اور ان کتابوں سے استفادہ ہی چھوڑ دینا سلط کا منحص نہیں ہے ایسا ہوا ابن حجر امام اور اس طرح کے بعض علماء کی کتابوں میں بعض افتہ ہے چھوٹی بھی ہیں کچھ بڑی بھی ہیں پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض بڑے علماء سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں نے شیخ البانی اور بعض علماء سے پوچھا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ نہیں ابن حضرت کو رحم اللہ کہہ سکتے کہ نہیں نومی کو ایسا کہہ سکتے کہ نہیں بعض صفات کی امام نوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کی غلطی ہے وہ لیکن امام نوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کا سنت سے محبت اور سنت کا التظام و اہتمام معروف ہے کسی چیز میں غلطی عالم سے ہو سکتی ہے اس کے اشتہار کی وجہ سے تو کسی عالم کی زندگی پوری بتا رہی ہے کہ یہ پوری سنت کی ترویج اور بداعت کی تربیت میں گزارا ہے خدمت اس نے حدیث کی کی ہے قرآن کی کی ہے اور تقوی اور سرف و امانت کا اہتمام اس کی زندگی میں ظاہر رہا ہے کچھ غلطیاں اس سے ہو گئی اب اسی کو پکڑ کے اس عالم کے بارے میں بدزبانی کرنا بجائے اس کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رب القرب نقلا ولی اخوان صبک بالایمان جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں اہل حق اہل علم ان سے خطا بھی ہوئی ہے قول میں عمل میں علمی اعتبار سے یا زندگی میں بھی کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں گے ہر آدمی سے امکان چیزوں کا کوئی معصوم نہیں ہے تو ان کے لیے بجائے دعا کرنے کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنا اور ان کے بارے میں بدزبانی کرنا چاہے وہ ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے مزید یہ کہ ان کی کتاب میں کسی ایک غلطی کی وجہ سے پوری کتاب جلا دو مت پڑھو ان کی کتاب اہل بداج کی بات نہیں کر رہا ہوں اہل حق ہاں کی بات کر رہا ہوں آگے وہ بھی آئے گا کہ دونوں میں فرق کیوں کر رہے آپ آگے ہم دیکھیں گے اس کو لیکن اس طرح سے ان کے خلاف بالکل جنگ چھیڑ دینا ہر مجلس میں اسی پہ ڈسکس کرنا معلوم ابن حجر کا ایسا تھا امام دوبی معلوم ایسا فلان ایسا شیخ الباری مرجیا تھے فلان ایسے تھے شیخ بن باز کے بارے میں معلوم ہے بدا حجادیہ کا ہے اس طرح سے مستقل علماء کے بارے میں محاذ چھیڑ دینا اب یہ اس کو اتنی اوقات اس کی نہیں ہے کہ واقعی وہ خطا ہے یا ان کا ہی قول ثواب ہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت باری لکیر ہوتی ہے ایک دن دل ادھر جاتا ہے ایک دن دل ادھر جاتا ہے کبھی لگتا ہے یہ صحیح ہے کبھی لگتا ہے نہیں اس کے بالمقابل صحیح ہے تو خود مطمئن نہیں ہو پاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں تو بات کرے گا ان کے نزدیک جو راجہ تھا انہوں نے کہا لیکن چونکہ اس کے نزدیک وہ خطا ہے وہ بھی خود سے تو معلوم نہیں ہوئی اس نے بھی کسی سے پڑھا سنا تب جا کے علامہ بنا تو اب اس نے جس نے اس پر رد کیا ہے یہ اس سے زیادہ سخت بولنے لگے تو یہ بات سلق کا منج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئی سمن ملم کبیرانا عالم نہ ہمیں سے نہیں وہ میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے ان کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے عالم بھی بڑوں میں سے ہوتا ہے لیکن الگ سے کاٹ کے اس کو بیان کیا گیا اس کی خصوصی شان کی وجہ سے صرف عمر زیادہ ہے نہیں اس کے پاس علم زیادہ ہے جو واقعی زیادہ بڑی چیز ہے بڑوں سے کاٹ کے اس کو بیان کیا اور ایک بہت بڑی بات اس حدیث میں ہے پبلک یہ سمجھتی ہے کہ پبلک کا حق عالم پر ہے آپ نے فون نہیں اٹھایا میرا بار کال کیا آپ کو سوال واٹس ایپ پہ بھیجا ہوں اب تک جواب نہیں کیوں رکھتے مجھ کو ایک جب واٹس ایپ جواب نہیں دینا تو واٹس ایپ رکھے کیوں کہ فون کیوں رکھا آپ نے اٹھانا نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلم پبلک کی پروپرٹی ہے دائی پبلک کی پروپرٹی ہے ہمارا حق ہے تمہارے اوپر ادیب کیا بتا رہی ہے ہمارے نہیں جانتا ہے معلوما کہ حق عالم کا اس پر ہوتا ہے عالم کی تعظیم کرنا اس کا احترام کرنا اس کی شان میں گستاخین کرنا اس سے ادب سے بات کرنا اس سے علم سیکھنا اس کے حق میں اس کا تعاون کرنا ہاتھ بٹانا اس کا دفاع کرنا نا نہیں لیکن دفاع کرنا اس کی عزت بھی تو عزت ہے تیری عزت عزت ہے عالم کی عزت عزت نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ عالم کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر اور عالم کا مرتبہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں اس کی بقا جسمانی ہے عالم آخرت کے اعتبار سے اس کی تربیت کرتا ہے اس کو واقعی جانور سے انسان بناتا ہے تو اس کی روحانی تربیت اور اس کی ایمانی تربیت کا ذریعہ عالم ہوتا ہے تو علماء کا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن بدقسمتی سے اس دور میں علماء کو لوگوں نے اپنا غلام سمجھ لیا ہے آپ کا کام ہماری خدمت کرنا ہے گاؤں کی خدمت کرنا ہے وہ عالم کہے تو اچھا ہے تو مت بول ایک عالم دوسرے عالم سے بولے ٹھیک ہے تیری اوقات نہیں کہ, تو ایسا بولے. تو یہ یہ حدیث بتاتی کہ عالم کا حق ہوتا ہے اور امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیے سنیے کہ آپ کہہ رہے ہیں من استخف جو آدمی علما کو کمتر سمجھتا ہے ان کے معاملے کو تخفیق والا سمجھتا ہے کچھ چھوٹا ہے معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے علما کی تحقیق کرتا ہے رحبت آخرت اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے علما کی اگر تحقیق کرے گا اسے سیکھے گا کیا اور پھر دور ہو جائے گا دین سے اور آخرت برباد ہوگی عمر استخب ابیل عمر دنیا اور جو عمراء امیر حکام ان کی تحقیر کرتا ہے ان کے معاملے کو حقیق سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے ایسے آدمی کی دنیا خراب ہو جاتی ہے سیاسی معاملات میں تباہ ہو جاتا ہے دنیا معاملات میں تباہ ہو جاتا ہے وہ منیف ابل اخوان رحبت اور جو آدمی اپنے دوستوں بھائیوں کی تحقیر کرتا ہے تخفیف ان کے معاملے میں برتتا ہے تو اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے اس کے مردان انسانی اوصاف بگڑ جاتے ہیں اخلاق بن جاتا ہے مروق اس میں نہیں رہتی ہے سیر و عالم میں ابن مبارک اور امام ادای نے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم و خطا و خیر الخط ابن آدم آدم کی اولاد سب کی سب غلطیاں کرتی ہے ہاں ان میں اچھے وہ ہیں جو غلطی کرنے والوں میں اچھے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے رجوع کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کے ساتھ ساتھ سب غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی کرنے والوں کے لیے بتایا کہ ان میں سے بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں معلومہ معلومات کہ غلطی کرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے کون جو غلطی کے واضح ہونے کے بعد رجوع کرے اور اہل حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خطا پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں خطا پر ڈٹتے نہیں معلوم ہوتے اسے سے ہٹتے اہل باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نصوص اور دلائل کو اپنی خطا کے صحیح ثابت کرنے میں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں حق کی شانی ہوتی کہ جیسے اپنی خطا بازی ہوتی ہے فوراً حق کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ تابے ہوتے حق کی تو خیل التوابون توبہ کرنے والے سب سے بہترین خطا کار ہیں خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں رجوع کریں توبہ کے معنی رجوع ہوتے ہیں امام احمد تین نے ماجہ حاکم میں اس کو روایت حدیث حسن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پرماتے عیدا حاقم الاکم پشتا ادا تماص فلاجر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اشتہاد کرے اور اس کے اشتہار میں ثواب ہو صحیح اس کا اشتہار نکل آئے دو اجر اس کو ملیں گے وہ ادا حاقم پشتا ادا تما آفتاب اجر اور اگر وہ اشتہاد کرے فیصلہ کرے اور پھر اس پہ خطا کر جائیں ایک اجر تو اس کو ملے گا اس حدیث میں تقدیم و متاثر ہے کیونکہ حکم لگانا بعد میں ہوتا ہے اجتہاد پہلے ہوتا ہے تو وہ حکم لگائیں اجتہاد کریں اور اس کا حکم خطا نکل جائے تو خطا پر بھی اس کو کیا خطا کے باوجود اس کو کیا ملے گا دو کیوں ایک کیوں دو دو چیزوں کے ایک کوشش کا ازل دو صحیح نتیجے پر پہنچنے کا عزل اس نے پایا خط ایک کوشش کرنے کا ایک ثواب کو حق کو پانے کا دوسرے کو اجر کس کا ملا غلطی کرنے کا نہیں کوشش کرنے کا کوشش کی لیکن نتیجہ صحیح نہیں نکلا تو وہ اجر تو نہیں ملا کوشش کا اجر ملا تو معلوم ہوا کہ اگر ایک بڑا عالم حکم الحاکم حاکم وہ حاکم ہو نایل نا نہیں واقعی گہرائل رکھنے والا اجتہاد کرے اشتہار اس نے اشتہ کیا ایسا معاملہ نہیں تھا جو شریک ہوگا اشتہار کرنا پڑا فیصلہ دینا پڑا اس کے بعد خطا ہو گئی اس سے تب بھی ایک اجر ملتا ہے چاہے وہ مسئلہ اصول کا ہو یا وہ کا ہو چاہے وہ عقیلے کا ہو چاہے فقہ کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسئلے کے بارے میں اس میں حد بندی نہیں کی معلوم ہے کہ علماء کو جو واقعی واقع ہوتے ہیں علم میں ان علماء کو اپنی اشتہاری خطرہ کے باوجود ثواب ملتا ہے تو تو کیوں ان کی شان میں گفتازی کر کے گناہ پا رہا ہے جبکہ ان کو سواب مل رہا ہے غلطی کر کے وہ تو غلطی کر کے سواب پا رہا ہے اور تو اس کی تنقید کر کے لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت گھٹا کے اس کے خلاف بلزبانی کر کے اپنی آسرت بگاڑ رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے تیرا بگڑ رہا ہے کیوں کیا ضرورت ہے کرنی ہے کرے ان کی خطا پر امام مسلم دونوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کی عزت میں کچھ لف کشائی کرنا علماء کی عزت خراب کرنے کے لیے بولنا ایسے علماء جو امت کی خیر خواہی کے لیے معروف ہیں امت کا بھلا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اور نشر علم کے نشر کرنے میں دعوت دینے میں اللہ کی طرف معروف ہے یہ من اعظم انواع الغیبہ اللہی امین قبا اردن یہ غیبت کی بدترین اور بڑی قسموں میں سے ہے جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے وہ الوقی آتیفی اہل علم ست کلوقی آتیفی غیر کہا کہ اس طرح کے جو علماء ہیں اہل حق ان کی عزت کے بارے میں بری بات کرنا یہ ویسا نہیں ہے جیسا کسی اور کی عزت کے بارے میں بولنا ہے کرا اس ملو کہ ان کی بےزتی کرنا لوگوں کو ان سے بدزن کرنا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے دل میں ان کی نفرت آتی ہے پلا پیسے ایسے ایسے ہیں کیا ہوگا اس کا نتیجہ ایسا ٹھیک ہے ان کے بارے میں اس کے دل میں کراہ پیدا اچھا آدمی نہیں ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جس علم کو وہ عام کر رہے ہیں اس علم سے بھی کراہت پیدا ہوگی نہ وہ ان کے درود سنے گا نہ ان کی کتابیں پڑھے گا نہ ان کی کے مجسم بیٹھے گا تو جس خیر کے علم کے پھیلانے والے ہیں اس ایک غلطی کی وجہ سے وہ آدمی اس علم سے محروم ہو جائے گا فیاقون فت فِي تنفیر عنهم تنفیر عن شرع اللہ یا نفرت دلانے کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ اللہ کی شریعت سے ہی نفرت پیدا ہو جائے گی کسی عالم کی غلطی بتا دی دوسروں کے سامنے تو عالم کو کیسی غلطی کرتا ہے کیا فائدہ ہم اچھے ان سے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ علماء سے اچھے تو ہم کیا فائدہ سب تو دین سے دور ہو جائے گا آسان دینی مجال اس سے دور ہو جائے گا ہم اچھے نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے لیکن کم سے کم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اسی کو اپنے لیے کیا سمجھ لے گا؟ یہی نجات کا راستہ ہے دین سے دور ہو جائے گا تو یہ غلط بات ہے جرمن کبیر اللہ مَا يتحمل کی راہ سے روکنا ہے اور اس کے ذریعے آدمی بہت بڑا گنا بہت بڑا جرم اس کا منتقل ہو جاتا ہے تم میں ہو من اعراض الناس العلماء. علماء نے کرنا لوگوں کو ان علماء سے اعراض کرنے پر مجبور کرے گا اور دوسرے علماء سے بھی بدن کرے گا اگر یہ عالم برا ہے تو اس کی سب میں کھڑے جتنے علماء وہ بھی اسی ہو گئے اعتماد ہٹ جائے گا لوگوں کا علماء سے معتبر علماء پر بھی لوگ اعتماد نہیں کریں گے ال تفتو ہلا اہل اہل حدیث حدیث عالم کے ایسا کرتا ہے سرف عالم رہ کے ایسا ہے ان سے اچھے تو دوسرے چلو ہم دوسروں کے پاس جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا اس کا دل کسی عالم سے آپ نے پھیرا بدن کیا وہ اس کے منہت سے بھی بدن ہو کے دوسروں کے پیچھے جائے گا اور گمراہی کے منہج پر رواں دواں ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا علماء سے نبرت نہیں دلائی جاتی ہے علماء سے برزن نہیں کیا جاتا ہے شیخ محمد بن سال بن نے کہ کی بات مجموع فتح چھبیس 26 صفحہ 302 پر موجود ہے امام احمد بن حمبر فرماتے لحوم العلماء مسموما من ومن اللہ پرماتے کتنی پیاری بات کہتے ہیں علماء کے گوشت بڑے زہر آلود ہوتے ہیں علماء کے گوشت کیسے ہوتے ہیں زہریلے جو اس کو سونگتا ہے بیمار ہوتا ہے جو کھا جاتا ہے مر جاتا ہے گوشت کھانا قرآن میں کس کو کہا گیا ہے وَلَا يَغطَبْ بَعْدُكُم بَعْضًا اَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ مَيْتًا تم اسے کوئی کسی کی ضلع نہ کرے کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو تمہیں تو نفرت ہے اس سے تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کس کو کہا گیا ہے غیبت تو علماء کی غیبت کرنا کہتے ہیں علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے ان کی غیبت بہت زہریلی چیز ہے جو اس کو سونگے گا تو بیمار ہو جائے گا اور جو کھائے خا... جسے مسجد میں بیٹھا ریبت ہو رہی علماء کی سونگ رہا ہے کھانا کھا نہیں رہا اس کی خوشبو جو بھی ہے اس مجلس میں موجود ہے علماء کی ریبت ہو رہی من شمہ مرا ومن من اکلا ان کی ریبت کا مرتکب ہو مر گیا آئی. یعنی اس کا قلب مر جاتا ہے اصل موت تو دل کی موت ہے المعید فی ادب المفید میں اقبال مستفید میں یہ بات موجود ہے یا تو میرے بھائی جان لے بات کو اللہ تعالی تجھ کو توفیق دے اپنی مرضیات کی پیروی کی وجالام و تقی اور اللہ تجھ کو مجھ کو ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان اللحوم العلماء مسمومہ علماء کے گوشت بہت زہریلے ہوتے ہیں ان کی غیبت کرنا زہر کھانے کی طرح ہے وعادت اللہ فی استاری فی حد کی استاری منتقصہم معلومہ اور اللہ کا قاعده ایسے لوگوں کے भेद खोलने میں جو علماء کی تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قاعدہ معروف ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کر دیتا ہے جو علماء کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے تاریخ اس کی گواہ ہے وہ القلب جو آدمی علماء کے بارے میں ان کی بے عزتی میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو موت دے دیتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کہیں اللہ کی طرف سے عذاب علیم پر نہ آ جائے علما کے وارث ہیں جیسے انبیاء کی مخالفت سے انسان کے لیے خطرہ ہے فتنے کا عذاب کا ویسے ہی علماء کی شان میں گستادی سے بھی خطرہ ہے کیونکہ یہ وارسی علم نبوی وہ بھی انسان ہے آ سمجھتا ہے کہ علما جو ہے فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے یہ کس کا عقیدہ ہے کہ امان معصوم ہوتے ہیں ہاں یہ شیعہ کا عقیدہ ہے اہل سنت و کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائی غالب ہے نہ جات ہے تو اگر ایک آدمی علماء سے یہ چاہے کہ ان سے ایک بھی غلطی نہ ہو نہ دنیا کے معاملے میں نہ دین کے معاملے میں نہ علمی نہ عملی تو ایسا آدمی کیا چاہ رہا ہے وہ مطلب کون سا آدمی چاہ رہا ملے گا اس کو ایسا کوئی ایسا آدمی پھر اپنی طلب نہ پا کے پھر مایوس ہو جائے گا اور غلط راستے پر جائے گا تو علماء سے غلطیاں ہوں گی کبھی علمی ہوں گی کبھی عملی بھی ہوں گی آدمی جیسا اپنے بارے میں پسند کرتا ہے کہ لوگ میری غلطیوں کے بعد بھی مجھ کو قبول کریں نہیں ہمارے اندر غلطی کیا کریں بھائی دیکھو میرے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں سب کے سب نفرت کرو مجھ سے دھکے لے کے بھگا بگا دو کرتا کبھی ایسا میرے بارے میں نئی کرو منجی میں بولو میری غلطیاں ہیں جو بھی میری غلطی جانتا ہو بیان کریں بل بلانی کرتا ہے آدمی ایسا نہیں پسند کرتا ہے کہ میری غلطیوں پہ گفتگو نہ ہو پسند کرتا ہے کہ میری خوبیوں کو لوگ نظر انداز نہ کریں ایک آدھ غلطی ہو گئی بھائی بھول ہو گئی مجھ سے اس کا تذکرہ میں چرچا نہ ہو اپنے بارے میں تو یہ چاہتا ہے جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور علماء کے بارے میں جو راہ اپناتا ہے خود اپنے بارے پسند کرتا ہے بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے علماء کی شان میں تنقید دین کی تنقید تک لے جاتی ہے معطر جبر رضی علی اللہ عنہ کہتے اجتنب من کلام ایک حکیم انسان گہرا رکھنے والا بہت حکمت والا اس کی, اس کی ایسی باتوں سے بچ جو مشہور ہو جائیں اللہ تیوقار اللہ من علی ایسی باتیں جس کے بارے میں اچھے اچھے ان والے بولے کیا بول دیا انہوں نے بڑے سے بڑا عالم بھی حکمت والا غیر عائم والا بھی کبھی کبھی کوئی بات بول دیتا ایسی جو غلط ہوتی ہے شیخ الاقبانی کہا کرتے تھے لیکلی بنک ہوا وہ لیکل عالم ہر سوار ٹھوک کر کھا کے گرتا ہے اور ہر عالم کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات بول دیتا ہے اس کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے وہ واقعی بات نہیں ہوتی غلطی ہوتی ہے نا عالم کوئی نہ کوئی بات بول دیتا ہے جو غلط بات ہوتی ہے کبھی سب کت نشانی ہو جاتی ہے بولنا کچھ چاہ رہا بول دیا کچھ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بولنے چاہتا تھا کچھ بول دیا کچھ اب پکڑ لیا اس کو دیکھو کافر ہو گیا ہے تو اب کا شدت الفرح خوشی کی شدت سے غلطی کر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار نہیں دیا تو کہا کہ ایسی باتوں سے بچ حکیم کی اس کی پیروی مت کر اس کی تعویل کر کے کسی طرح سے اس کی غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں مت کریں سارے. اس کی پیروی سے بچ لیکن لیکن اس کی یہ غلطی کہیں تجھ کو اس سے دور نہ کر دے متنفر نہ کر دے کیونکہ بہت ممکن ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے یعنی بڑا عالم ہے اس نے غلطی کی تو بدن ہو گیا دور ہو گیا اس سے اس نے رجوع کر دیا رجوع کر لیا اور اس کے علم سے تو محروم ہو گیا تو بعض اوقات بعض علماء بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی بعض علم یافتہ ہوتی ہے لیکن بچے ان کی جو ہے غلطیوں کو اپنی لیے تختہ مشق بنا لیتے ہیں ڈسکشن کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں جب بولا شیغ البانی کی غلطی شیخ باز کی غلطی شیخ حسین کی غلطی شیخ ربی کی غلطی شیخ سارف روزان کی غلطی شیخ خلا کی غلطی میں کتنا غلطیاں جاننے والا ہوں دیکھو ہو؟ میں ہر ایک کی غلطی جانتا ہوں کہا کہ تو اپنی غلطی جان رہے تو غلط کر رہا یہ طریقہ نہیں ہے سلطنت کا تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی بات نہیں ہے امام ابو داود نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ آدمی بڑے عالم کی غلطی دیکھ کر اس سے دور ہو جائے اور وہ عالین تو رجوع کرے لیکن یہ آدمی اس عالف سے بدن ہو کے سیکھ خیر سے دور ہو جائے تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے تو مزید بات ہے ان ہم اب جو ہماری عنوان کے تحت آخری مجلس ہے اس میں ہم انشاءاللہ ان شاء اللہ دیکھیں گے ابو الحادا